ما بعدو فين خير الهدي في الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشضى الأمور محدثاتها وكل محدثة بزعة وكل عظم ولأدى وكل ضلاء لسنه عظم أعوذ بالله إلى أنه يسير وعظم فيه ونحن أخرج إليه في حمل الظريب إذ يدلق المتلقيان عن الوحيد وعن الشيء الطعيد ما ينفق من طريب إلا له رقيب عديد وجارت فترة الموت من حق ذلك ما كنت من المتحيد والأسفة الصوري ذلك يوم وعيد وجارت كل سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطارك فلصرت اليوم هديد وقال قلو هذا ما لدي عديد الوقيا في جهنم كل الصالم عليه من نعل الفيد معتب المريد الذي جعل مع الله الهن اصرخ فيه في العذاب الشديد عاد قرن نور قد نمت طويله ولا تنزار في ظلال البعيد قال لا تقتصي لدي قد قدمت اليكم بالوعيد مما يغذر القول لهيا ما انا بضل من العبيد هل اذهل ان هذا القران يهدي للذين اتقوا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم عذاب اليمه حاضرين جمع وقدامى شيوخ وخواتيم الاسلام فضلا سامي قرآن مجید کے ایک آیت کی ہے جو آیت خود قرآن مجید کے تعلق سے بحث کرتی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے واظیم نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ کے کی عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کو مختلف طرح کے موت کی حضرت علیہ السلام کو حاملہ اتا کی جو کہ پہاڑ کی چٹان سے نکلی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دست شفا ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے دست شفا کے ذریعے سے بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیا کرتے تھے حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا آسا کیا تھا اور ید عطا کیا تھا مختلف پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر مختلف طرح کے موجودات عطا کیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی موجودہ اثر کیا لیکن فرق یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجدے اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے معجزات میں کہ ہمارے نبی کو جو معجزہ ایسا کیا گیا وہ قرآن کی شکل میں تھا جو خالص علمی معجزہ اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کو جو معجزات ایسا کیے گئے تھے وہ حصے موجودے تھے محسوس کیے جاتے تھے نظر آنے والے معجدے تھے قرآن مدید کا معجزہ ایک ایسا موجودہ ہے کہ یہ معجزہ اپنی جگہ ہزاروں معجزات کے برابر ہے اس کے حجائبات انگینت ہیں اس کے خصوصیات لا تعداد ہیں اس کے کرش میں بڑے حیرت انگیل ہیں قرآن مجید مشرقی نے مکہ مطالبہ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے وَقَالُوا لَوْ لَا أُمْدِ الْعَلِيْهِ عَيَاسٌ مِنْ رَبِّ مشرقی نے مکہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے موجزیں کیوں نہیں اتار دیے جاتے جیسے موجزیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کو دیے تو قرآن دواب دیتا ہے کہ اولم انزلنا حالانکہ ان کے درمیان قرآن کی شکل میں زندہ موجزہ موجود ہے اولم یق فیم اللہ علی کل کی فی الحال علیم جو قرآن کے ان کے سامنے شبروش پڑا جا رہا ہے جو قرآن کے شبروز نبی پہ اتارا جا رہا ہے اس قرآن کے معجزے سے بڑھ کر کون سا معجوزہ ہو سکتا ہے اس قرآن سے بڑی نشانی اور کون سی نشانی ہو سکتی ہے کتنے اندھے ہیں وہ لوگ کتنے بہرے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے اپنے درمیان رہتے ہوئے اور معجزات کو مانگا کرتے ہیں تو واقعی اب آپ اگر دیکھیں گے قرآن مزید بہت بڑا معجزہ جیسا کہ کہا گیا ہزاروں معجزات کے برابر اس کے اعجاز کے کئی پہلو ہے اس کا سب سے پہلا پہلو دیت یہ دیت ہے قرآن مجید کے معوزہ ہونے کا پرانے مزید کا سب سے بڑا معوزہ یہ ہے کہ پرانے مجید جس قوم پہ نازل ہوا وہ بدو قوم تھی ان پڑھ قوم تھی نادان قوم تھی لکھنا نہیں جانتی تھی پڑھنا نہیں جانتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے پورے عرب میں لکھنے والے اونگلیوں پر گنے جاتے تھے بس اتنے لوگ چند ماد چند افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ایسی ناجام قوم پر ایسی بدو قوم پر ایسی امی قوم پر قرآن نازل ہوا اور سبحان اللہ دیکھتے ہی دیکھتے یہی قوم جسے حد شمار سے باہر کر رکھا تھا اس دور کی جو سپر پاور طاقتیں تھی ایران اور روم اربوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی قاتل میں نہیں لاتی تھیں اربوں کی ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہ تھی کوئی اہمیت نہ اسی وجہ سے انہوں نے عربوں پر حکومت کرنے کو بھی کوئی ضروری نہ سمجھا عربوں کو حد شمار سے انہوں نے باہر کر رکھا تھا لیکن سبحان اللہ یہی عرب قوم یہی امی قوم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی قرآن مزید جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئی تو دنیا نے دیکھا کہ سبحان اللہ یہ قوم دنیا کی ایک انقلابی قوم بن گئی دنیا کی ایک انقلابی قوم بن گئی اور اسی امی قوم کے ذریعے سے روئے زمین پر ایسا انقلاب برپا ہوا جو انسانی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا گیا انسانی تاریخ میں آج تک جو انقلاب نہیں دیکھا گیا ایسا انقلاب اور وہ بھی کتنے سال کے اندر صرف پچاس سال کے اندر ایک انگریز لکھتا ہے کہ انسانی تاریخ ہے، انگیز معجزہ آئی اربوں نے پچاس سال کی خلیل سے مدت میں صدی کی خلیل کی مدت میں آدھی صدی کی قلیل سے مدت میں آدھی دنیا اربوں نے فتح کر دی یہ انسانی تاریخ کا ایک ناقابل حل ماں ہے حیرت انگیز کرشما پچاس سال کے اندر مسلمان آدھی دنیا پر قابض ہو چکے تھے آدھے خلافت راشدہ کی فتوہار اور آدھے خلافت راشدہ کے بعد آدھے بنو میاں کی ابتدائی دس سال کے اندر مسلمان تقریباً آدھی دنیا فتح کر چکے تھے اس قرآن کا سب سے بڑا معجدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فریق اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے عروج عطا کرتا ہے ترقی عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ اور لوگوں کو زوال پذیر کرتا ہے زلیل کرتا ہے فسٹ کرتا ہے جو لوگ اس قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہا قرآن کو اپنانے اس کے لفظ لفظ کو سینے میں لیں ان کی زندگیاں قرآن کا آئینہ اور قرآن کا نمونہ بن جائیں اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں انہیں عروج عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کو پھنسے پشت ڈالتے ہیں اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نے رسوا کرتا ہے تو قرآن کا سب سے بڑا معاہدہ یہی کہ پرانے مزید نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب برفا کیا ایک ایسی جماعت تیار کی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی شکل میں ایک ایسی ٹیم تیار کی جو عقیدے میں اخلاق میں معاملات میں آداب میں طرز حکومت میں ہر چیز میں دنیا کے لیے آئیڈیل بن گئی ہر چیز میں دنیا کے لیے آئیڈیل بن گئی عرب قوم جو اسلام سے پہلے صرف اون چرانا جانتی تھی اسلام کے بعد سبحان اللہ دنیا کی ساری اضمام قیادت اور باغ اس کے ہاتھ میں آ گئی ان کا طرز حکومت ان کا طرز خلافت ان کا طرز زندگی ان کی تہذیب ان کا سمجن ان کا کلچر یہ دنیا کی دوسری قوموں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گیا یہ قرآن کا سب سے بڑا موجزہ ہے قرآن کا دوسرا معجوزہ اس کے موجودہ ہونے کا دوسرا پہلو یہ قرآن کتابیں ہدایت ہے ہدایت کے لیے آئی کتابیں ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبارک تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس کتاب کے اندر علوم اور معارف کے خزینے دیے. دیے علوم اور معارف کا خزانہ ہے یہ قرآن کہنے والوں نے کہا قرآن مجید کو گہرائی سے پڑھنے والوں نے کہا کہ پرانی مجید کے اندر تقریباً تین سو سے زائد علوم ہیں تین سو سے زائد علوم ہیں تین سو سے زائد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیں بتاتے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے جو خواب کی بدائی بادشاہ مصر کے, کی اس میں موجود ہیں اگری کنسر کے بہترین اصول موجود ہیں پرانی مزید علوم و معرف کا پدینہ ایک انگریز ایک انگریز سائنسدان مورت بکائے وہ کرسچن تھا عیسائی تھا اور اس نے قرآن بیبل اور سائنس کا تقابلی مطالعہ کیا غیر جانبدار ہو کر اور اس کے بعد اس نے اپنی ان تحقیقات کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا اس کا ترجمہ عربی زبان میں بھی ہوا اردو زبان میں بھی ہوا اور دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی یہ کتاب ایک انگریز کرسچن ہونے کے باوجود کرسچن ہونے کے باوجود سبحان اللہ اس نے کھلے الفاظ میں اس بات کا اقرار کیا کھلے الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ سائنس کی مصلحی تحقیقات بائبل سے ذرا برابر میل نہیں کھاتی جبکہ قران مجید سے 100 فیصد میل کھاتی ہے۔ آج سائنس دان نے جو کچھ معلومات دی ہیں قران مجید اسی لیے مشرکین مکہ سے کہتا ہے اولہم اب انزلہ الذی یعلم السر فی و الارض مشرکین مکہ جب یہ کہتے تھے قران کے بارے میں یہ قرآن نوز بلّہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے یہ انسانی کلام ہے یہ انسان کا کلام ہے محمد نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا یہ الزام جب وہ یقین دیتے تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے اے نبی، یہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن انسان کا کلام ہے ان کو بتا دو کہ اس قرآن کو اس ذات نے اتارا ہے جو ذات کے زمین و آسمان کے بھیدوں سے واقف ہے زمین و آسمان کے اثرار اور رومو سے واقف ہے یعنی کیا مطلب قرآن یہ جواب دینا چاہتا ہے اے نادانو تم کہتے ہو کہ قرآن انسان کا کلام ہے حالانکہ اس قرآن کے اندر وہ معلومات موجود ہیں جو معلومات کے نزول قرآن کے زمانے میں کسی انسان کے علم میں نہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا انسان کیسے دفیانوں کی خیالات رکھا کرتا تھا کیسے دفیانوں کی تصورات رکھا کرتا تھا زمین کے بارے میں اس زمانے میں انسان کا تصور یہ تھا کہ زمین کے نیچے چار بائل ہیں زمین کے نیچے چار بائل ہیں چار کنارے جو زمین چوکور ہے چار کنارے چار بیل ہیں اور چاروں بیلوں کی سینگوں پر یہ زمین قائم ہے یہ بیل جب اپنی سینگ ہلاتے ہیں تو زمین میں زلزلہ ہوتا ہے ایسے قدیم اور دفیامو سی تصورات اس زمانے میں انسان رکھا کرتا تھا ایسے زمانے میں قرآن نے آ کے یہ کہا فل منفی فلک قرآن نے آ کہا کہ اس مدار میں اس پلک میں اس کائنات میں سارے ستارے سیارے زمین سب کے سب گردش کر رہے ہیں سب کے سب میں معلق ہیں اور سب کے سب گردش کر رہے ہیں ہر ایک کی اپنی مہبر ہے ماضی قریب تک ٹائم سورج کی گردش کو مانتی نہ تھی کہ سورج کی اپنی گردش بھی ہے اور قرآن نے اس کو چودہ سو سال پہلے بیان کیا تھا سورہ یاسین کے اندر اللہ سورج کی اپنی گردش بھی ہے سورج بھی اپنے مدار اور محور میں گھومتا ہے گردش کرتا ہے اور ماضی قریب تک سائنس نہیں مانتی تھی لیکن جدید تحقیقات نے اس چیز کو بھی ثابت کر دیا کہ سورج کی اپنی گردش بھی ہے تو کہنا یہ کہ مجید کا اعجاز کا ایک پہلو یہ کہ پرانے مجید کے اندر سبحان اللہ تین سو سے زائد علوم وارف پائے جاتے علوم و مارف کا بہت بڑا خزانہ بھی ہے کہ پرانی مجید نے ریب کے خبریں ذکر کی انبیاء سابقین اور اما ماضیہ کی خبریں ذکر کی وہ انبیاء جو گزر چکے وہ قومیں جو گزر چکی جو عذاب اللہ کا شکار ہو چکی قرآن وزیر نے سبحان اللہ ان کے تعلق سے صحیح خبریں دی اور ایسی خبریں دی کہ سبحان اللہ جن میں ذرا برابر کا شک نہیں ہو سکتا اور ایسی خبریں جو سو فیصد حقیقت سے حقیقت آئیں مطابق ہیں خوشی کی نمک کسی اسی کو دیکھ کر کہ پرانی مزید میں انبیاء اور ثابتین کے اور انبیاء امبیا ماضیا کے قصے جو ذکر کیے گئے مشکین کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس کا وہ یہ کہتے تھے کہ نوزب اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے غلاموں سے اس چیز سیکھ لی ہے بیبل کے اندر کے اندر جو قصے پچھلے انبیاء کے مذکور ہیں نوزب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے غلام دو غلاموں کا نام وہ لیتے تھے ایک اجداس اور دوسرا فخیر اور فکا کے تعلق سے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاس اور فوقیہ کی زبانیت اور بیبل میں پچھلے پیغمبروں کے جو واقعات تھے اس کو سن لیے اس کو سن کر اپنی زبان میں بیان کر دی ہیں قرآن جو ہے جواب <مُبِينٌ> ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کسی انسان نے آپ کو سکھایا ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ جس انسان کو وہ حوالہ دیتے جن اہل کتاب کے غلاموں کو وہ حوالہ دیتے وہ عدمی غلام ہے عربی زبان سے ناشنا ہے عربی زبان سے نواقف واقف ہے ایسا عدمی غلام ایسی فصیح عربی زبان میں کیسا کلام پیش کر سکتا ہے اور خود مورس بکائے نے اس کا تجزیہ کر کے پیش کیا اپنی اس کتاب میں کہ اہل کتاب کا یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے مورس بکے نے کہا کہ پچھلے پیغمبروں کے جو واقعات بیبل وغیرہ میں مذکور ہیں اور قرآن میں جو مذکور ہیں ان دونوں کے بیانات میں زمین آسمان کا فرق ہے معلومات میں کافی فرق ہے بیبل میں کافی تبدیلی ہو گئی تحریف ہو گئی یہ دیا گیا اللہ لیکن قرآن مجید سبحان اللہ یعنی بالکل محفوظ ہے جس کی وجہ سے دونوں کے بیانات میں زمین آسمان کا فرق قرآن نے جو کی. مستقبل کے آدے بتائی قرآن, نے جو آدھے بجائیں, قرآن نے جتنی پیشنگوئیاں کی سبحان اللہ پوری ہو کر رہی. اور ایسے حالات میں قرآن نے پیشن کی ایسے حالات میں ایسے یام میں جب کے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا تھا تصدیق نہیں کر سکتا تھا ایسے حالات میں جو دو سپر فور طاقتیں تھیں روم اور ایران روم اور ایران کے درمیان دونوں میں جنگیں ہوا, جنگ ہو رہی تھی رومی اہل کتاب سے کرسچن سے رومی اور ایرانی جو ہے مجوسی تھے آگ کی پوجا کرنے والے تھے تو مشرقین کے ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں ایرانیوں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی اس لیے کہ وہ کتابیں تھوڑا بہت تو رشتہ ہے مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں اور مشرقین یہ چاہ رہے تھے کہ ایرانی جیت جائے اور ہوا یہی کہ ایرانی جیت جائے مسلمانوں کا مکھی دور تھا نبی اکریم مکھی میں ایرانی جیت ہے ایرانیوں کی جیت جانے سے مشرقین مکہ بہت خوش ہو گئے مسلمان بہت مایوس ہوئے بہت مایوس مایوسی مایوس مسلمانوں کو سب اللہ تبارک نے آسمان سے وہی ناصل کی نیم کہا کہ آج گھر سے رومی مغلوب ہو گئے روم کے کرسچنس مغلوب ہو گئے خریب کی سرزمین میں سرزمین شام میں قرآن نے کہا وہ کہا کہ رومی کرتے آج ہار چکے ہیں لیکن انقریب پھر سے وہ غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر انقریب پھر سے وہ ایرانیوں پہ غالب آئیں گے بی بی فی چند سالوں کے اندر یہ ہو کر رہے گا کہ ایرانی پھر مغلوب ہوں گے اور رومی پھر سے غالب آئیں گے قرآن نے کہا اور مفصرین لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں مکی دور میں قرآن نے پیشن گوئی کی بالکل حالات ایسے تھے ایران اس قدر سوپر کو طاقت بن چکا تھا اور رومی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کوئی خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چند سالوں کے اندر رومی اس قدر غالب آ جائیں گے لیکن قرآن کا بیان تھا صحابہ کو اس پر ایمان تھا حضرت احبوبر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے چیلنج کر لیا ابو جہیل سے چیلنج کر لیا شرط لگا لی سی بھی بھائی سنیل قرار نے کہا چند سالوں کے اندر رومی پھر سے غالب آئیں گے ایرانی مغلوب ہوں گے ابو جہل سے شرط لگا لی کہا پانچ سال کے اندر رومی غالب آئیں گے پانچ سال کے اندر حالات بدلیں گے حالات پلٹیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے بزون کا درد استعمال کیا ہے اور بجرون عربی زبان میں کہتے ہیں تین سے نو تک کی عادت کو تم نے پانچ سال کی جو شرط رکھی اس کو پانچ سے بڑھا کر نو کر لو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا اللہ تعالیٰ نے بدعون سنی کہا چند سالوں کے اندر اور بجعن کا اطلاق نو تین سے نو تک کی عادت پر ہوتا ہے تو پانچ کی تعداد کو بڑھا کر پانچ سال کے بجائے نو سال کی شرط کر لو حضرت ابو رکن نے ویسے ہی کیا اور سبحان اللہ ٹھیک نوے سال اس آیت کے نزول کے ٹھیک نوے سال پھر رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی اور سبحان اللہ قرآن کے بیان کے آئین مطابق رونی رومی غالب آ کر رہے اور ایرانی مغلوب ہو گئے کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز کے مختلف پہلو جیسے میں نے کہا چار پہلو میں نے ذکر کیے سینکڑوں پہلو ہیں سینکڑوں پہلو آپ دنیا تحقیق کر رہی ہے ریسرچ کر رہی ہے اور قرآن مجید کے اعجاز کے بہت سارے پہلو سامنے آ رہے ہیں کہنا یہ قرآن مزید کروڑے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا قرآن نے کہا انکرا انہ لہٰ ہم نے قرآن کو اتارا ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کی اتاری وہ آسمانی کی محفوظ نہ رہیں۔ اس میں تبدیلی ہو گئی اس میں انسانوں نے اپنی باتیں داخل کر دی اس میں تحریف کر دی اور ہونا بھی تھا اس لیے کہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص دور کے لیے اتاری ابھی رسالت دائمی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اتنی ابدی اور دائمی کتاب ہدایت کا ابدی کا چشمہ قرآن ہی تو ہونا تھا بیگل میں تحریف ہو گئی بہل میں تعریف ہو گئی میں تعریف ہو گئی زبور میں تحریر ہو گئی اور انسانوں نے اس میں اللہ کے کلام میں اپنی باتیں کافی ملاوٹ کر دی اور اس کا اقرار خود نصارہ کو کہ نصارات کرتے ہیں اور بارہ نے اقرار کیا انگریزی کا مشہور بچہ اویک اویک کے کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو پچاس پر سات کا ایک شمارہ جو آٹھ سپتمبر کا شمارہ آٹھ سپتمبر اٹھارہ سو پچاس پر سات کے شمارے میں عیسائیوں کے علماء کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے عالمی سطح پر کرسچنوں کے علماء کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس نے یہ اعتراف کیا اور آٹھ ستمبر اٹھارہ سو پچاس پر سات کے اوے کے شمارے میں عیسائیوں کا یہ اقرار چھپا ہے ہم مانتے ہیں کہ موجودہ بیبل میں پچاس ہزار غلطیاں کتنی غلطیاں ہاں پچاس ہزار غلطیاں اور اس کا واقعہ نہ کتابوں میں اس کا زیریکٹ بھی موجود ہے اسے اخبار کا جس میں عیسائیوں کے علماء نے قرار کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ موجودہ بیبل میں پچاس ہزار غلطیاں ہیں لیکن سبحان اللہ قرآن مجید قرآن رجید اللہ تعالیٰ کا روکے نام ہے جس شکل میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا آج وہ کتاب اسی اپنی شکل میں محفوظ ہے نہ ایک حرف کی کمی نہ ایک حرف کا اضافہ نہ ایک لفظ کی کمی نہ ایک لفظ کا اضافہ نہ ایک نقطے کی کمی نہ ایک نقطے کا اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی گارنٹی دی اور اللہ نے آج تک حفاظت کی ہے اس کی آئندہ بھی حفاظت ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے عربوں کا انتخاب کیا اور عرب قوم کی بہت بہت ساری خصوصیات تھیں ان میں سے بہت بڑی خصوصیت ان کا حافظہ اور یاد جیسے کہا گیا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کوئی بھی چیز ان کو یاد رکھنا ہو یاد کر لیتے تھے عربوں کا حافظہ بہت مثالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اربوں دنیا کی کسی قوم کا اللہ تعالیٰ نے لکھوایا پرانی مزید کو اور بات میں بات میں حضرت ابو اللہ نے پورے قرآن پہ ایک جگہ جمع کیا تو قرآن سے سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا اور کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو گیا اور جو ہیں اور جو تحریر ہے تحریر اور حض میں سو فیصد موافقت اور الحمدللہ کہ کہ ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے آپ پرانی مجید کا کوئی بھی نسخہ امریکہ کا نسخہ لائیے اور انڈیا کا چھپا ہوا نا لائیے آپ ایک فرق نہیں بتا سکتے ایک, ایک لفظ کا فرق نہیں بتا سکتے جبکہ بیبول دیکھیے دوسری جو مذہبی کتابیں وہ دیکھیے آپ کو اتنی اختلافات ملیں گے اتنی تضاد بیانیاں ملیں گی امریکہ کا نسخے میں کچھ یورپ کے نسخے میں کچھ اور انڈیا کے نسخے میں کچھ ہزاروں اختلافات ہیں سینکوں غلطیاں اس کے اندر موجود ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر لیا ہے اللہ نے کیوں محفوظ کیا اس کتاب کو اس لیے کہ قیامت تک جانے والے انسانوں کی ہدایت کا واحد سب چشمہ کتاب ہے قرآن کو چھوڑ کر انسان اگر ہدایت کسی اور کتاب میں تلاش کرے کسی اور جگہ تلاش کرے انسان کو ہدایت نہیں ملے گی ہدایت کا یہ اکیلا اور واحد سر ہے اس لیے اللہ تباروں کو نے اس قرآن کی حفاظت کر دی کہ انسان جو بھی ہدایت پانا چاہتے ہیں اس قرآن سے جڑ جائیں گے انسان قرآن سے دور جائے گا اسے ہدایت ملے گی ہدایت کا نور ملے گا زندگی کی میں رہنمائی ملے گی اور اس کی دنیا اور حاصل بن جائے گی سمجھ جائے گی اور جو انسان قرآن کی ہدایت سے دور ہوگا وہ کمراہ ہو جائے گا اللہ تبار کو جانا نے قرآن مزید اس لیے اتارا ہے کہ قرآن مزید انسان کی انفرادی زندگی ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں قرآن رہنمائی کرے آپ قرآن پڑھیے قرآن مزید کی خصوصی تھا محسوس کریں گے قرآن کو نازل ہوئے چودہ سال اور قرآن ایک ایسے زمانے میں نازل ہوا جبکہ انسان کے پریشان آپ کو زندگی میں کیسے بھی مشکلات کا سامنا کروں اگر آپ کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا اور قرآن کو اگر آپ سمجھ کر پڑھتے آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسا بھی ٹینشن لے کر کیوں نہ بیٹھے قرآن کھول کر جواب پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے قرآن اپنے مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے آپ کی اپنی پریشانی کا حل پیش کر رہا ہے قرآن مزید ایسے محسوس ہوگا اور یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا کمال ہے محمد بن نقل المروزی جو تیسری سدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے احنف بن قیس کے بارے میں لکھا ہے رحمہ اللہ احنف بن قیس بہت, بہت بڑے تعبیر گزرے ہیں بڑے حلیم تھے بڑے بردبار تھے احنف بن قیس کہتے ہیں جو مشہور تعبی ہیں کہ میں نے سورت الانبیاء کی آیت پڑھی لقد اللہ ذکر ہوگی اللہ لقد ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے ذکر کے ایک معنی نصیحت کے آتے ہیں ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے احمد بن قیص نے ذکر کے ایک اور معنی سنجے ذکر کے معنی تذکرے کے بھی آتے ہیں اور انہوں نے آیت کا یہ مطلب لیا لقد ان کی ذکر ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس کتاب میں تمہارا تذکرہ کس کا تذکرہ ہر پڑھنے والے کا ذکر ہر پڑھنے والے کا ذکر احمد بن قید کہتے ہیں میں نے جب یہ کتاب یہ آیت پڑھی کہ ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. تو میں نے میں قرآن پڑھنے لگا اور قرآن پڑھتے پڑھتے میں قرآن میں تلاش کرنے لگا کہ میرا ذکر کہاں میرا تلکرا کہاں ہے پرانی مزید میں کہتے ہیں میں پڑھتا رہا تو سورہ توبہ کی ایک آیت سے گزر ہوا مجھے واقعی لگا کہ جیسے یہ میرا ہی ہے ایسے لگا کہ قرآن کی یہ آیت جو بحث کر رہی ہے قرآن کی آیت میں جس شخص کے بارے میں جو تصول پیش کیا مجھے ایسے لگا جیسے وہ میں بھی ہوں کون سی آئے کہاں سورے صوبہ کی آئے وہاں کرو نہ اللہ تعالیٰ اپنے تعالف فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف رکھتے ہیں اعترار کرتے ہیں غلطیا انہوں نے برے اعمال بھی کیے ہیں اچھے اعمال بھی کیے ہیں برائیوں اور اچھائی کی ملاوٹ کر دی ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے معاف کریں, کریں قیس کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت میرے تعلق سے بحث کر رہی ہو واقعی میں بہت بڑا گنہ گار میں بہت بڑا آسی مگر مجھے اپنی غلطیوں کا اطرار ہے مجھے اپنی غلطیوں کی نظامت ہے اللہ میں نے اللہ کی توفی سے لیکیاں بھی کی ہیں اور شیطان کے بہتابے میں آ کر بہت سارے گناہ بھی کر لیے ہیں مجھے واقعی لگا کہ جیسے یہ آیت مجھ میرے بارے میں بحث کر رہی ہو اور مجھے اللہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے اور و استغفار کرنے کی جیسے دعوت دینا چاہیے تو کہنا یہ کہ انسان اگر قرآن کو سمجھ کر پڑے گا واقعی ایسا لگے گا کہ وہ ہماری اپنی پریشانیوں سے یہ آیتیں بحث کریں بحث کر رہا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے حضرات صحابہ اکرام اضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے دس آیتیں اللہ کے نبی سے سیکھتے تو جب تک ان دس آیتوں کو ایک تو حب، حب کے ساتھ ساتھ ان دس آیتوں کا معنی مفہوم اور تفسیر اور تفسیر کے ساتھ ساتھ جب تک ان دس سایتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک وہ آگے کی دس آیتیں نہیں سیکھتے تھے حضرات صحابہ کرام اضوان اللہ مجمعین ی لیے حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنما کہ مجھے سور بکرا یاد کرنے کے لیے آٹھ سال لگے سورہ بکرا حفظ کرنے کے لیے آٹھ سال لگے حفظ کرنے سے مراد کیا ہے صرف یاد کرنا مراد نہیں یاد کرنا ہے تو پورا قرآن چھوٹے چھوٹے بچے تین سال میں یاد کر لیتے ہیں جو عربی سے نا واقف ہیں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں سورہ بکرا یاد کرنے کے لیے مجھے آٹھ سال لگے یہاں یاد کرنے سے موازنہ ہے ایک تو حفظ ہے حفظ کے ساتھ ہے اس کی سمجھ ہے اور سمجھ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہے حضرات صاحب اکرام اللہ مجمعین کا قرآن کے ساتھ یہ کام ہوتا یاد بھی کرتے تھے سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے اور آج ہمارا تعلق قرآن سے بہت شوق آپ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اور جن لوگوں کا تعلق ہے بھی تو 80% فیصد نوے فیصد لوگوں کا تعلق صرف ہم کو بیان فرمایا اہل کتاب کی گنگائی کا بہت بڑا سبب آپ بتاتے ہیں صحیح سے صحیح عدیق ہے اللہ البانی نے صحیح میں الفی کو صحیح پرار دیا کہ یہودیوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو کو پسے پشٹ ڈالا اور اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتاب کو رہنما بنا کر چلنے لگے یہی اللہ کی کتاب کو پسے پشٹ ڈالا علماء کی لکھی ہوئی کتاب کو رہنما بان کر چلنے لگے یہ یہودیوں کی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے یہیں سے یہودی گروہوں میں بٹ گئے مختلف شرقوں میں بڑھ گئے مختلف جماعتیں بنی اور یہی جرم یہ کر رہی ہے قرآن سے ہمارا تعلق صرف سلاوت کی حد تک ہے جہاں تک قرآن پر عمل کرنے کی بات ہے قرآن کو پر سمجھنے کی بات ہے ہم اس سے کوسن دور ہیں کوشن دور ہیں ہمارے نزدیک آج انگریزی زبان کی بڑی اہمیت ہے آج یہ کہ عربی زبان انگریزی زبان جو نہ سیکھے وہ جائل ہے وہ امی ہے وہ ان ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ انگریزی زبان سے ہماری دنیا واپس ہے ہماری دنیا اگر کمانا ہے تو انگریزی زبان ضروری سکھانے کی لیکن, لیکن قرآن مجید جس سے ہماری آخرت سنتی ہے اور آخرت سے پہلے دنیا سنورتی ہے بتاؤ کیا کوشش کی مجید کی زبان سیکھنے کی کوشش کی. کی, کی, کی عربی زبان کا سیکھنا محترم یاد رکھنا جس کے اندر بھی استداد طاقتیں بہت ضروری ہیں باز نے یہاں کہ جو شخص اربی زبان جانتا ہے عربی زبان بولتا ہے اس کے لیے دوسری زبان کا بولنا درست نہیں عربی ہی بولنی چاہیے یہ بہت ہی دقیق فتوا ہے کیوں عربی زبان یہ اسلام کی زبان ہے قرآن کی زبان ہے حدیث رسول کی زبان ہے سنت رسول کی زبان ہے یہ زبان اپنے اندر اسلامی کلچر رکھتی ہے اسلامی تہذیب رکھتی ہے اس کی تعبیرات میں اس کے اصالیف میں اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر موجود ہے اور اس سے ہٹ کر دنیا کی جو اور ساری زبانیں ہیں اس میں ازمی تہذیب ہے اعظمی کلچر ہے غیر اسلامی کلچر ہے ہندوانا کلچر ہے ویسٹرن کلچر ہے فلاں فلاں دنیا جہاں کی آپ نے عربی زبان کا سیکھنا بہت دلدلو دلدلو ہی ضروری ہے اس لیے خصوصا ہمارا وہ نوجوان سب کا جو آج کل ماشاءاللہ اللہ یعنی اس تحقیق کے میدان میں بہت آگے بڑھ رہا ہے انٹرنیٹ سے وابستہ ہے عربی زبان کو الحمدللہ عربی زبان کے ماہرین نے دنیا کے سامنے آسان سے آسان کر کے کر کے پیش کیا عربی زبان کا سیکھنا الحمدللہ للہ بہت آسان بنا دیا گیا ہے اچھی سے اچھی کتابیں لکھ دی گئی بس کسی رہنما استاد کی ضرورت ہے اس رہنما استاد کی نگرانی میں رہ کر اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں ذاتی شوق کی ضرورت ہے ویسے بھی قرآن کی زبان ہونے کی حیثیت سے عربی سے ہم سب کا رشتہ ہونا چاہیے ہم سب کو تعلق ہونا چاہیے اور اور ایک محبت ہونی چاہیے یہ محبت ہوگی تو آپ عربی زبان بآسانی سیکھ لیں گے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عربی زبان سیکھیں آپ ورنہ آپ سو فیصد علماء پر اعتماد کریں گے سو فیصد علماء پر بھروسہ کریں گے وہ جو کہنے آن بن کے قبول کر لیں گے یقین جانو وہ گمراہ ہو جائیں گے آج جانتے ہیں کیسے علماء یاد ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے سماج میں ایک نام یاد جو قرآنی آیات کی منمانی تفصیلیں کرتے ہیں حدیث رسول کی من مانی تعویلیں کرتے ہیں ایسے میں آپ کے پاس اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے جن سے آپ فرق کر سکیں کہ کون کتنا سچ کہہ رہا اور کون کتنا غلط کہہ رہا اگر اتنی صلاحیت بھی اگر آپ کے اندر نہ ہو تو کب اور کس کے پہکابے میں آ کر انسان گمراہ کہہ نہیں سکتا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے عربی زبان سے وابستہ ہونا اور قرآن کو سمجھنا اور قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے دیکھو قرآن ایک حیثیت سے بہت گہری کتاب ہے بہت علمی کتاب ہے لیکن ہدایت پانے کے لیے اسی قدر معلومات کی ضرورت ہے قرآن نے ان معلومات کو اس قدر آسان اور سلیس انداز کا بیان کیا ہے یہ عملی شخص بھی اگر زبان سیکھ کر ترجمہ پڑے گا قرآن مجید کا آسانی سے بہت آجے قرآن کو سمجھ سکتا ہے قرآن کو ساتھ سکتا قرآن نے کہا قرآن ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسان کیا اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اور یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ قرآن مشکل کتاب ہے ہر جس نے میرے قرآن بہت آسان کتاب ہے دل کے ساتھ ہدایت کی طرف سے جو بھی قرآن کو پڑھے گا اسے رہنمائی مل کر رہے گی ہدایت مل کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ کھولیں کے کے گے قرآن ضرور سمجھ میں آئے گا رمضان کا مہینہ گیا ہے رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سبق دیکھے گیا ہے یہی پیغام دیکھے گیا ہے یہ قرآن کا مہینہ تھا رمضان کے مہینے میں ہم قرآن سے جڑے رہے تو رمضان کے بعد بھی قرآن سے ہمارا یہ رشتہ ختم نہ ہو جائے کمزور نہ ہو جائے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے وہ پڑھنا سیکھیں اور جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں وہ سمجھنا سیکھیں اور جو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ قرآن پر عمل کرنا سیکھیں رب العالمین سے دعا پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ تبارہ و تعالیٰ کی اس کتاب قرآن مجید کا کماحول احترام کرنے اور اس کے سمام کو ادا کرنے کی دوستی پیدا فرمائے یا قرآن کی تلاوت کی بات ہو اس کو سمجھنے کی بات ہو یا اس کرنے کی بات ہو اللہ تبارک و تطالعہ ہم تمام قرآن کے حقوق ادا کرنے کی دوستی صدافی قرآن